السلام علیکم اسٹوڈینٹس ایس ایم ای مینجمنٹ کے سلسلے کا آج ہمارا انیسواں لیکچر ہے لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو گزشتہ جو لیکچر ہے اس کے کچھ کانٹینٹس بتا دوں اور آپ کو جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ تاکہ کوریلیشن کرنے میں اور کوریلیٹ کرنے میں آپ کو جو ریفرنسز گزشتہ آپ کو آسانی پیدا ہو جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جو پروسیس شروع کیا تھا لیکچر میں وہ یہ تھا جی, کہ کیسے ہم ایک سٹارٹ کریں گے کسی انڈسٹری کو پاکستان میں سمال یا میڈیم انڈسٹری کو اور اس کے بعد سے پھر ہم نے آگے چل کے یہ دیکھا کہ اس کے اندر فیزیبلٹیز کون سی انوالو ہوتی ہیں اس میں ٹیکنیکل فیزیبلٹی تھی اس میں پھر ہماری جو تھی وہ مارکیٹنگ فزیبلٹی اور سب سے امپورٹنٹ جو جیسے آپ کو پتا ہے جو ہم لاسٹ ڈسکس کر رہے تھے وہ فائنینشیل فیزیبلٹی تھی ہم نے فیزیبلٹی کے مختلف آسپیکٹس پڑھے ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں ہمیں کس طرح سے خیال رکھنا ہے کس طرح سے ہم نے اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے جو مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں اور کس طرح سے ہمیں کیش فلو کا اور دوسری چیزوں کا خیال رکھنا ہے تاکہ وہ پرابلم ایٹ لیسٹ جن سے ہم اوائڈ کر سکتے ہیں پری پلاننگ کے ساتھ ان کو ہم جا کے فیلڈ میں پریکٹیکلی جو ہے وہ فیس نہ کریں تو ہم آج جو شروع کریں گے ہم اسی سلسلے کا جو کانٹینیشن ہے ہم اس کے اندر رہتے ہوئے بات کریں گے تو جب لاسٹ ٹائم ہم کر رہے تھے تو ہم نے جو پری اور پریشر پرابلم تھے وہ تقریباً پڑھ لیے تھے تو اس کے بعد کچھ فیلڈ کے پرابلم تھے پوسٹ آپریٹو پرابلم تھے تو یہاں سے ہم شروع کریں گے اور اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ ٹیپ ہوگا وہ بڑا امپارٹینٹ ٹاپک ہے ایس ایم ایس کے لحاظ سے بیکاز ایس ایم کی جو بڑی لیس پرسینٹیج ہے وہ اپلائی کرتی ہے بینکس میں uh, to گیٹ دا فائنینسنگ تو ہمارا جو uh, اس, اس, اس کے بعد کا سارا سلسلہ ہے اس کو ختم کرنے کے بعد وہ یہ ہے جی کہ کس طرح سے اپروچ کرتے ہیں کسی فائنینشل انسٹیٹیوشنس کو اور اس کے کیا پیرامیٹرز ہیں اس کے کیا تارائق ہیں اور کس طرح سے ہم, uh, ہم ایک کامیاب uh, جو ہے وہ بارور کی حیثیت سے جا سکتے ہیں کسی لینڈر کے پاس تو آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لاسٹ ٹائم جہاں سے ہم نے اس کو چھوڑا تھا وہیں سے ہم اس کو شروع کر کے تو ریلیشن کو اسٹیبلش کرتے ہیں تو ہمارے پاس جی جہاں پہ ہے ایکزیشن آف مشینری اینڈ اٹس انسٹالیشن مشینری اکوائر کرنا ایک بڑا مشکل سا مرحلہ ہے اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں جو ہمیں مدنظر نظر رکھنے پڑتے ہیں مشینری کی کاسٹ سب سے پہلے تو یہ ہے مارکیٹ میں سٹارٹنگ فرام دی مینوفیکچرز آف دی لو گریڈ ٹو دی مینوفیکچرز آف ویری ہائی گریڈ اگر آپ ایک مشینری میڈ ان چائنا یا میڈ ان کوریا لیتے ہیں اور اس کے مقابلے میں آپ ایک مشینری جو ہے وہ میڈ ان یا فرانس لیتے ہیں یا United States کی لیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ دونوں کی جو ہے quality میں بھی, بھی ضرور فرق ہوگا اور دونوں کی price میں بھی ضرور فرق ہوگا تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نا ادھر ہوئی کمپرومائز آن دا اور اپنے اس کے اندر بجٹ کے اندر رہتے ہوئے بیسٹ مشینری جو ہے وہ سلیکٹ کریں تو اس کے لیے تھوڑی سی ریسرچ کرنی پڑتی ہے تھوڑا سا کنسلٹنٹس کو ہائر کرنا پڑتا ہے اور خود پسنی وزٹ کرنا پڑتا ہے ایسے کارخانوں میں یا ایسی فیکٹریز میں جہاں پہ سملر مشینری جو ہے ورک کر رہی ہو سم ٹائم اس کے لیے ایسا بھی ہوتا ہے کہ یو may have to ٹریول ابراڈ اس کا کوئی ایک دفعہ ضرور آپ کو تھوڑی سی اس میں مشکلات پیش آتی ہیں جی کہ آپ خرچ کر رہے ہیں لیکن ان دا لانگ رن جو آپ کو اس سے جو بینیفٹ حاصل ہوتے ہیں اور اس سے جو آپ کو فائدے حاصل ہوتے ہیں کسی چیز کو ویٹنس کرنے میں کسی چیز کو دیکھنے میں وہ بہت زیادہ بعد میں آپ کو پے کرتے ہیں دا لانگ رن تو مشینری میں ہمیں یہ مد نظر رکھنا ہے جی کہ اس کی افرس سروس ہے اس کے سپیئر پارٹس اویلیبل ہیں کہ ہمارے پاس اس کیلیبر کی مین پا ہے ٹیکنیکل جو اس کو ہینڈل کر سکے یا ہمارے پاس یہاں پہ اس طرح کا ہے کہ اگر کوئی ایکسیڈینٹل خدا نخواستہ اس میں آ... آ جاتا ہے پرابلم آپریشن یا مینٹننس کا تو ہماری جو لوکل ورک شاپس ہیں دے کین کیٹر فار دیٹ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک پریوینٹیو میئرز ہیں کہ آپ ان چیزوں پہ آپریشن میں آنے سے پہلے اگر آپ کابو پا لیں تو بہت ساری مشکلات سے آپ بچ جاتے ہیں یہ نہیں کہ جی آپ ہنڈریڈ پرسینٹ لیکن پھر بھی نائنٹی پرسینٹ تک آپ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو اگر پراپرلی پلان کرتے ہیں تو انڈسٹری کی کچھ مشکلات سے آپ بچ جاتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی پلیمنری ورک اباؤٹ دی سورس آف سپلائی آف را مٹیریل لیبر اینڈ مینجرل انپوٹس وہی ہے جی آپ نے میٹیریل کہاں سے لینا ہے آپ نے جو اس کا سورس ہے میٹیریل کا کیا ہے فرسٹ کی آپ کا میٹیریل امپورٹیڈ ہے تو آپ کو اس کے لیے شیمٹس کا شیڈیول بنانا ہے پھر اسی شکیڈل کو آپ نے کو ریلیٹ کرنا ہے اپنے انکم کے ساتھ جو سپوز انکم ہے کہ جی ہمارا جو سائیکل ہے کا فرسٹ کیا وہ تھرٹی ڈیز کا ہے اور ہمیں 30 ڈیز کی پیمنٹ ہانی ہے تو مٹیریل کی جو ایل سیز ہے لیٹر آف کریڈٹس ہیں باہر کے ملکوں سے وہ اس طرح سے کھولیں کہ ہمارا جو مٹیریل ہے ایک جو ہے وہ مارکیٹ میں چل رہی ہو لاٹ ایک فیکٹری کے اندر ہو جو پروڈکشن کے لئے ایک سٹور میں پڑی ہو اور ایک جو ہے شپمنٹ کے دوران ہو یعنی آپ کو کسی جگہ پہ بھی جو ہے شارٹیج آف مٹیریل نہ آئے اسپیشلی اف سورسز ناٹ ان پاکستان ایون اگر پاکستان میں ان سائڈ ہے اور سورس ہے را کا ڈیپینڈنٹ آن ہائر انڈسٹری اور آپ سیکنڈری سورس ہیں اس کے یوز آف مٹیریل کا را material کا تو آپ کو جیسے آپ کی اگر پلیسٹر بیس انڈسٹری ہے اینڈ یو آر گیٹنگ اٹ فرام اے بگر انڈسٹری تو آپ کو اس طرح سے contractual ان سے ابلیگیشنز جو ہیں وہ آپ کی آ جانی چاہیے کہ آپ کو کہیں پہ را میٹیریل کی جو ہے وہ ریک اپ جو ہے یا کہیں پہ شارٹیج جو ہے وہ نہ آئے تو اس کو را کی پریکوائرمنٹ کو اپنے انکم کے ساتھ کوریلیٹ کرنا شارٹ ٹرم جو کیپٹل ہے یا بینکنگ ہماری فیسلٹیز ہیں یا ہماری ورکنگ کیپٹل ہے یہ ایک سمجھ لیں کہ بہت بہت بڑا اسٹیپ ہے کسی بھی انڈسٹری کو جب ہم پرسیو کرتے ہیں جب پرسپشن ہماری جو ہے اس طرف جاتی ہے جی ہم نے یہ چلانی ہے تو اس سے پہلے اگر ہم ان چند فیکٹرز کو مد نظر رکھیں تو کبھی بھی فیلور جو ہے وہ نہیں ہوگی پھر لیبر کا مسئلہ ہے جی ایک پراپرلی ٹرینڈ لیبر جو اس مشین کو ہینڈل کرنے کا یا تو تجربہ رکھتی ہو یا آپ اس کو بیرون ملک بھیج کے یا اف اس لوکل مشینری تو یہیں پہ جو ان کے مینوفیکچرر ہیں ان سے ان کو ڈسکس کر کے اس سے ٹریڈ کر لیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی پروسپیکٹنگ اباؤٹ مارکیٹنگ مارکٹ ہمارا جی بہت بڑا ایک سبجیکٹ ہے ہم ویسے تو ایس ایم ای کے حوالے سے ہم نے اس کے لئے علیحدہ جو ہیں وہ مختص کیے ہوئے ہیں لیکچرز لیکن یہاں پہ چونکہ وی آر ڈسکسنگ دی انڈسٹری اور اس کے مختلف آسپیکٹس جو ہیں تو یہاں پہ ہم تھوڑا سا ایک مختصر سا طائرانہ جائزہ لیتے ہیں جی کہ کس طرح سے آپ مارکیٹنگ کو پری ازیوم کر سکتے ہیں مارکیٹ کے لیے آپ کو جو ہے وہ اگین آپ کی پرسپشن آپ کا جو ویژنری آپ کو ہونا پڑے گا آپ کو کچھ حقائق جمع کرنے پڑیں گے اس میں آپ کو اپنے کمپیٹیٹرس کو دیکھنا پڑے گا اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے پرٹیکولر پروڈکٹ کے لیے اگر مارکیٹ میں جگہ ہے تو آپ اس کی ٹرمز کیا ہو سکتی ہیں ایکسپیکٹڈ ٹرمز کیا آپ کی پروڈکٹ اتنی ہاٹ ہے کہ وہ کیش پہ بک جائے یا آپ کی پروڈکٹ جو ہے ایس پر جو مارکٹنگ کے ایگزٹنگ رول ہے اس کے مطابق وہ 15 دن کا کریڈٹ ہے یا وہ ففٹین تھرٹین ڈیز تھرٹی ڈیز کا کریڈٹ ہے یا دو مہینے کا کریڈٹ ہے تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جی ایک تو آپ کی چیز بکے اور بکنے کے بعد اس کے جو آپ کو جو ہے اس کے جو آؤٹ کمز ہیں اس کے جو آمدنی ہے وہ وقت پہ پہنچے تاکہ آپ کا جو سرکل ہے را کی پرچیز کا پروڈکشن کا ہیڈز کا یہ کہیں سے بریک اپ نہ ہو جائے تو مارکیٹنگ کا کرتے ہوئے اپنے کمپیٹیٹرس کو اگزٹنگ سچویشنس کو کسٹمر بیس کو اپنی لوکیشن کو اپنی جو کوالٹی آف یو جو پروڈکٹ ہے, ہے اور اس کے ٹیکنالوجیکل اور اس کے جو اڈوانٹیجز ہیں ان کو مد نظر رکھیں اور یہ بہت ایک جیسے میں نے ارض کیا تھا کہ کچھ ایسی پرونٹو میئرز ہیں جو لینے سے آپ بہت سارے جو رسک ہیں ان سے جو ہے وہ آلریڈی ان کو آپ کیپ کر سکتے ہیں تو مارکیٹنگ میں ون شوڈ بی ویری سینسٹو کیونکہ یہ آپ کی بیک بون ہے یوں تو انڈسٹری میں ساری فیکٹرز جو ہیں وہ اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن مارکیٹنگ جو ہے چونکہ ایک بہت جیسے کہتے ہیں کہ ایک ایک اگر آپ کی چیز بکے گی نہیں خدا نخواستہ تو پھر سارا سلسلہ جو ہے وہ رک جائے گا تو مارکیٹنگ کا انالیس جو ہے یہ اپنے طور پہ بھی تھرو تھرڈ پارٹی لائک کنسلٹینٹس اور پھر اس کے بعد ٹرائل مارکیٹنگ جیسے ہم نے پڑھی تھی لاسٹ ٹائم سیمپل مارکیٹنگ پڑھی تھی تو اس سے آپ کو بڑا فائد حاصل ہوں گے پرسیو کرنے میں کہ کیا مجھے ماضی میں سوری مستقبل میں کیا مجھے کوئی ایسی مشکلات پیش آ سکتی ہیں کہ جس میں مارکٹ جو ہے اس میں جو ہے مجھے کریڈٹ زیادہ کرنا پڑ جائے یا میں مارکیٹ سے آؤٹ ہو جاؤں یا میری چیز جو ہے وہ ایپسلیٹ ہو جائے تو یہ ایک بڑا امپارٹینٹ ہوتا ہے پھر ہے جی پیلیمری ورک ریگارڈنگ سورس آف ورکنگ کیپٹل ورکنگ کیپٹل آپ کو پتا ہے کہ جب تک آپ کے پاس ورکنگ کیپٹل نہیں ہے نا ادر یو کین پرچیز ا را مٹیریل نار یو کین پے یور اوور ہیڈس اپارٹ فرام ایکویٹی وچ یو ہیو اگر آپ نے ایک بورنگ کر کے قرضہ لے کے انڈسٹری لگائی ہے میں کی بات ہوں اگر آپ نے uh, اپنی ایکویٹی جو ہے ظاہر ہے نے ایسکرو اکاؤنٹ میں بینک کے ساتھ وہ رکھتی ہوگی تو اس وقت آپ کے پاس جو بھی ورکنگ کیپٹل آنا ہے وہ بینک نے آپ کو ضروریات کو دیکھ کے اس کو سینکشن کرنا ہے تو یہ شارٹ ٹرم لون کے زمرے میں آئے گا یعنی شارٹ ٹرم کو میں پھر یہاں ڈیفائن کر دوں کہ ایسا لون جس کی جو پیریڈ ہے وہ ایک سال کی ہوتی ہے ایک سال کے اندر یو ہیو ٹو ایک سال کے بعد آپ کو اس کو ریٹرن کرنا پڑتا ہے اس کی ڈفرنٹ فارمز ہیں جو اپنے بینکنگ کے چیپٹرس میں آگے چیپٹر میں پڑھیں گے جی کہ کیا کیا فارم ہے اور آپ کو کیا سوٹ کرتی ہیں لیکن یہاں آپ نے ایگزیکٹ اپنی نیڈس کو بڑی ہی آنےسٹلی دیکھنا ہے اور بڑی ہی جو ہے وہ مینوسلی دیکھنا ہے جی کہ کتنی ریکوائرمنٹ ہے مارکیٹ میں آپ کی پروڈکٹ کا اگزیکٹلی exactly, کتنے دن کے کریڈٹ ہے کتنے دن کے بعد اس کی ریسیٹس آتی ہیں ریسیٹس میں کوئی ڈیفیسٹس تو نہیں ہوتا کہ لوگوں نے 100 پرسینٹ کی ہے اور وہ ایٹی پرسینٹ اس کو ورک کریں یا سیونٹی پرسینٹ پہ ورک آؤٹ کریں تاکہ آپ ورسٹ کے سینریو میں بھی سروائیو کر سکیں تو اس کے حساب سے آپ کو اپنا جو ورکنگ کیپیٹل ہے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے جی کہ مجھے اتنے پیسے کی ضرورت ہے یہ ایک انتہائی سینسیٹیو پوائنٹ ہے کہ آپ نے ایسٹیمیشن آف ورکنگ جو ہے اس کو بڑا ایکوریٹلی کرنا ہے تاکہ جب آپ بینک کو اپروچ کریں تو نہ ادھر یو آر انڈر کیپیٹلائز نار یو اوور یعنی نہ تو آپ کے پاس کمی ہو جائے پیسے کی کہ آپ مارکیٹ سے آؤٹ ہو جائیں اور نہ اتنی زیادہ ہو جائے کہ کیپیٹل کاسٹ پے کرنے کے بعد آپ کے اوورہڈز بڑھ جائیں اور آپ کی پروڈکٹ کی قیمت بڑھنے کے بعد وہ ریچ سے باہر ہو جائے کسٹمر کی پرچیز کی تو یہ ایک امپارٹینٹ اکتا ہے دین ہے جی ہمارے پاس کوآڈینےشن problems کنیکٹڈ ود دیکیشن of ڈفرنٹ کائنڈ آف ایسیڈس اور کمپلیشن آف جابس اس میں جی ایک بڑا ہمارا جو بیسیکلی ہے کہ جی جب آپ نے کسی بلینڈر کو اپروچ کرنا ہے یا آپ نے مختلف جو آپ کے سیکیورٹی پیکج ہے یا آپ نے جو اس کو اپنی ضمانتیں دینی ہیں یا آپ نے جو آپ نے ان کو گارنٹی آفر کرنی ہے یا آپ نے جو اپنے ایسٹس دینے ہیں ان کی ساری جو ہے آپ ایک تیار کر لیں اس کی کوڈینیشن اپس میں کر لیں کہ جی وٹ یو ہیو آفر جس کو آپ کر کے تو آپ جو ہے یا اپنے اگر سیلف فائنس ہے تو پھر بھی دیکھ لیں جی کہ آپ کے جو ریسورسز ہیں آپ کے جو ایسیٹس ہیں ان کے درمیان اور آپ کی ضروریات کے درمیان کس طرح سے وہ ایک ہارمنی جو ہے وہ کریئٹ ہوتی ہے اب ہمارا میجر جی, جو ٹاپک ہے وہ ہے پوسٹ آپریٹیو پرابلمز آف اے نیو انٹرپرائز پوسٹ آپریٹیو جو پرابلمز ہیں جی ان کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پوسٹ آپریٹیو پرابلم وہ ہیں جو آپ کو انڈسٹری لگانے کے بعد جو ہے آپ فیس کر سکتے ہیں اچھا اس میں یہ ایک چیز تھوڑی سی جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ وہ یہ آپ پرابلم فیس کریں ایک اسپیکولیشن ہے ایک ڈر ہے ایک نارملی جو روٹین میں آپ سوچتے ہیں کہ جی مجھے کیا کیا ایکسپیکٹڈ پرابلم ایسے ہیں جو میں فیس کر سکتا ہوں ڈیو ٹو ویریس ویریئبل فیکٹرز لیکن ایک بات یہاں پہ بڑی شور ہے کہ اف یو کین کیپ دوز ایشوز ان ٹائم بفور گوئنگ ان ٹو دا and you can have a prevention against these problems to some extent or to a very considerable extent aap agar inki pehle se hi mansubandhi sahi tarike se kare to aap in problems ko jo post operative problem hai badi had tak aap inko jo hai avoid kar sakte hain aur inse bach sakte hain humne ye ab what is the nature of post operative problems yani aapki industry jab operation mein aa gayi اس کے بعد آپ کو کیا کیا پرابلم جو ہے وہ فیس ہو سکتے ہیں ان پروبلمس کو ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی جو انٹرپرنور ہے وہ انڈسٹری لگانے سے پہلے ان پرابلمس کو اگر ذہن میں رکھتا ہے اور ان کی پراپر منصوبہ بندی کرتا ہے جیسے کہ آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر اتنی گنجائش ہے کہ اف یو ہیو اے پراپر پلاننگ تو یو کین آلویز اوائڈ دیم فار ٹو تو لیٹ سی جی وٹ آر دوز پرابلمس پہلے ہے جی اس میں لیک اور ایبسنس آف پرافٹس یعنی آپ نے ایک انڈسٹری شروع کی اگر خدا نہ نخواستہ اس کی فزیبلٹی جو تھی وہ پہلے دن سے ورکیبل نہیں تھی آپ کے کچھ فیکٹرز جو تھے وہ فیوریبل نہیں تھے یو ہیو گون فار رونگ چوائس آف انڈسٹری اس میں جیسے میں نے گزارش کی تھی کہ مارکیٹنگ فیزیبلٹی جو ہے یا اپنی ٹیکنیکل فیزیبلٹی ہے جو فائنینشیل فیزیبلٹی ہے اس میں کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی گیپ آپ کی کیلکولیشنز میں آپ کی سروے میں آپ کی اسپیکولیشنز میں وہاں پہ ضرور آیا ہے جس کی وجہ سے of آف جو ہے وہ ہو رہی ہے اگر منافع کی کمی ہے یا منافع نہیں ہو رہا تو اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی سالڈ ریزنز ہیں جو ہم نے اپنے پری فیزبلٹی اسٹڈیز میں یعنی پری آپریشنل فیز میں ہم نے جو خدا نخواستہ ہم یہاں پہ میں یہ بتا دوں کہ کچھ ٹرمز ایسی ہوتی ہیں یا کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جو انسانی بس میں نہیں ہوتے ٹیکنیکل لینگویج میں یا بزنس لینگویج میں یا لیگل لینگویج میں ہم انہیں فورس میں کہتے ہیں یعنی ایسی چیزیں یا ایسے ایونٹس جیسے سونامی سا... ہے خدا نخواستہ کوئی ززلہ ہے یا کوئی ناگہانی آفت ہے جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں بیانڈ دی ہیومنلی کنٹرول تو ان کو چھوڑ کے باقی جو چیزیں ہیں وہ بہت حد تک تقریبا 90% ہمارے اپنے اختیار میں ہوتا ہے پوسٹ آپریٹیو سے پہلے یعنی پری آپریٹیو سٹیج پہ کہ ہم ان کو اینالائز کریں تو یہی بات ہے کہ اگر انڈسٹری میں فیلوئر کی ریزنز جو بعد میں آتی ہیں ہم ان کو ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ جب آپ کو پرابلمز آئیں گے پوسٹ آپریٹیو تو اٹ ول بی خدا ناخواستہ لیڈنگ ٹوڈز اے فیلور اور اسمال انڈسٹری یا میڈیم انڈسٹری فیلور کو افورڈ نہیں کر سکتی کیونکہ اس کی جو سسٹینیبلٹی کا سائیکل ہے وہ ایکسٹینشن اور کنٹریکشن میں نہیں ہے بلکہ برتھ میں اور ڈیتھ میں ہے اس لیے اس کے پاس سسٹینیبلٹی بڑی کم ہوتی ہے اور اسپیشلی اف اٹ از اور اسے قرضے پہ اوپر ڈپینڈ کر رہی ہے تو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ہیمنگ دس دوسرا ہمارے پاس ہے جی ایکسپیریئنس فیکٹر ایکسپیرینس فیکٹرس کی جس طرح میں بات کرتا ہوں کہ آپ کو ایک پرٹیکولر فیلڈ کا اگر ایکسپیرئنس ہے تو آپ کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ اس کے اندر وڈس کیا ہے اس کے اندر ڈیفیشنسیز کیا ہیں کہاں پہ مجھے اس میں ہوشیار ہونا پڑے گا کہاں پہ مجھے مارکیٹ میں پرابلم دے گی میرے کمپیٹیٹر اس میں کیا ہے کس طرح سے میں نے اسٹریٹجائز کر کے مارکٹ میں آنا ہے ایک نئی چیز کا اگر آپ کو ایکسپیرئنس نہیں ہے تو نیچرلی جو لوگ مارکٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو پہلے ہی سے کوئی 20 سال سے یا 30 سال سے یا 50 سال سے یا دس سال سے ڈپینڈنگ اپان دی کائنڈ آف انڈسٹری جو بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو وہ ٹف ٹائم دیں گے دوسرا ایکسپیریئنس میں یہ نہیں آتا کہ آپ کو صرف جو ہے اس انڈسٹری کا ایکسپیریئنس ہو اس میں مارکیٹنگ کا ایکسپیرینس ہے اس میں مینجمنٹ کا ایکسپیرئنس ہے اس میں فائننشیل کنٹرول کا ایکسپیرینس ہے اس میں آپ کا پرسنل جو ایکسپیرئنس ہے لرننگ کا ہو سکتا ہے کہ آپ کی موٹیویشن ٹوڈز لرننگ جو ہے وہ پور ہو آپ سیکھنا ہی نہ چاہتے ہو وہ بھی ایک فیکٹر ہے تیسرا ایک آپ کے انڈسٹریل ریلیشن کا فیکٹر ہے کہ جی آپ جو ہے انڈسٹریل کیسے ہیں اپنے کام کرنے والے لوگوں سے تو یہ بے شمار فیکٹرز ہیں جو اس کے اندر آ جاتے ہیں لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ اگر وقت پہ ان ساری چیزوں کو کیپ کر لیا جائے ان ساری چیزوں کے لیے پراپر پلاننگ کر لی جائے تو انڈسٹری میں فیلور کے جو چانسز ہیں وہ نہ ہونے کے برابر رہ جاتے ہیں اس ساری گفتگو یا مقصد جو ہم کر رہے ہیں یا جو اپنے بھائیوں کو ہم یہ بار بار جو بتلا رہے ہیں اسٹوڈینٹس آپ کو بھی جو بار بار اس کے اوپر ایک میں اسپیشلی جو ایمفس کر رہا ہوں وہ اسی لیے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ اوائڈ کر سکتے ہیں ودا پراپر پلاننگ تو جب ہمارے پاس موقع بھی ہو ہمارے پاس ٹائم بھی ہو اور وی کین پلان دا تھنگز اکارڈنگلی اور پھر بھی ہم انہیں پلان نہ کر سکیں تو یہ میں سمجھتا ہوں اٹس بیڈ لک فار این انٹرپرور تو یہ چیز مد نظر رکھنی چاہیے کہ جی پوسٹ آپریٹیو پرابلمس کو پری آپریٹو جو اسٹیج ہے اس کے اندر کس طرح سے ہم جسٹیفائی کریں کس طرح سے ہم ان کو کیپ کریں ہم دیکھتے ہیں جی نیکسٹ پرابلم ہمارے پاس کیا ہے پوسٹ آپریٹو فیلڈ کے اندر انفیمیلٹی اور لیک آف ایکسپیرئنس ان پروڈکٹ اور سروس لائن فرش کیا جی ایک پروڈکٹ آپ بنتے ہیں ایکسپائز اینی اور آپ کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے جی کہ اس کی نوبیلٹیز کیا ہیں اس کے کی کریکٹرز کیا ہیں اس کو اس کا را اگر میں کہاں سے لوں تو اس کی فنیشنگ زیادہ اچھی گی اس کی بیچ میکنگ کیسے ہوگی اس کو میں فینسنگ کی آپریشن کیسے کروں گا اس کی پیکنگ کے کیا کیا, کیا رولز ہیں اور اس کی جو ہے مارکیٹ میں سیفٹی اسٹرینت کیا ہے رائبلٹی فیکٹرز کے کیا ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں پروڈکٹ کے جو ریلیٹڈ ہیں ان کے بارے میں جو ہے انفارمیشن بڑی ضروری ہے سم ٹائم ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کسی سروس میں ہیں سے آپ یو آر اے ڈرائیونگ شاپ اور یو آر اے انڈسٹری ویئر یو آرگ کورئر سروس اور یو آر رننگ جو آپ ایک بہت بڑا کوئی نیٹورک رن کر رہے ہیں کسی سروسنگ کیٹرنگ سروسز ہیں یا ٹرانسپورٹ سروسز ہیں آپ کو انلیس انٹل ٹیل کوئی نہیں ہے اس کا تو وہ ایک بڑی نگیٹو چیز ہے اس لیے اگر یہ ہم جو پہلے پری پلاننگ کی بات کرتے ہیں تو اگر ہم کسی انڈسٹری میں جانا چاہتے ہیں اور ہمارے پاس یہ موقع ہے کہ ہم اس کے بارے میں کچھ سیکھ سکیں اس فیلڈ میں جانے سے پہلے کوئی ریلیوینٹ ایکسپیرئنس حاصل کر سکیں تو پلیز یہ بات نشین رکھنی چاہیے ہمیں کہ ہم ضرور وہ متعلقہ ایکسپیرینس جتنا بھی زیادہ حاصل کر سکے کریں تاکہ ہمیں جا کے جو اسٹرینجنیس ہے اس کا احساس نہ ہو اور ہم نہ تجربہ کاری کی بنا پہ ڈیو ٹو lack of experience کوئی ایسا نقصان نہ کر بیٹھیں جو ہماری انڈسٹری کے لیے ان دا لانگ رن اور ان دا شارٹ رن جو ہے وہ نقصان دے ثابت ہو تو یہ ایک فیکٹر جو ہے یہ بھی نہایت ضروری فیکٹر ہے نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے جی یہ ہے lack of experience in management there is a vast difference between being a machinist and being able to manage a shop یہ جی ایک بڑی مین سی بات ہے اور ایک بڑی تجربے کی بات ہے اگر کسی کو کسی چیز میں تجربہ ہے تو اپنے فیلڈ کے اندر ہی اس کو یوٹیلائز کرے یہ ضروری نہیں کہ ایک ایسا آدمی جو ایک بہت اچھا مشین مین ہے جب آپ کو اس, اسی شاپ کی مشین شاپ کی جس کے اندر وہ کام کرتا ہے مینجمنٹ دے دے تو وہ ایک اچھا مینیجر بھی ثابت ہو یعنی دونوں کے جو ہے فرق ہے فاسٹر میں جو ایک مینجر کا رول ہے جو مینجمنٹ کا رول ہے یا کسی کو کنٹرول کرنے کا رول ہے یا ہیومن جو ریلیشن شپ ہے ان کا رول ہے وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے فرام دا رول آف اے مشینسٹ تو می بی مشینسٹ از اے ویری گڈ پرسن ہ نوز ہز کلیگز ہوز دی نیٹز آف ہز ورک اس کو بڑا پتا ہے اپنی مشین کا لیکن uh, یہ ضروری نہیں کہ وہ ایک اچھا مینجر بھی ثابت ہو اسی شاپ کے اندر تو یہاں پہ جو ایک چیز سامنے آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صرف اس بندے کو وہاں پہ پوائنٹ کریں جو اس فیلڈ کے اندر پراپرلی ایکسپیرینسڈ آدمی ہے صرف اس بیس کے اوپر کہ اس کو کسی چیز کی تھوڑی سی نالج ہے مارجنل نالج ہے تو اس, کو اس بیس کے اوپر کہ جی یہ ایک مشین مین رہا ہے لہٰذا یہ مشین شاپ کو مینج بھی اچھی طرح کرے گا یا اس بندے نے اس مشینری کو انسٹال کرنے میں کچھ کام کیا ہے تو می بی ہی از گڈ مینجر بیکازی فیملیئر وت دشینری تو لو د از آر ڈفرنٹ فیلڈ کیونکہ یہ proper corporate fields ہیں بزنس کے فیلڈز ہیں اس لیے جو ایکسپیرینس ہیں ریلیونٹ فیلڈز میں انہی بندوں کو پرسنرس کو آپ آئیڈینٹیفائی کر کے ان کے ایریاز میں اپوائنٹ کریں نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جی واٹس دا نیکسٹ پوائنٹ اوور کنسنٹریشن آف ایکسپیرینس لائک فوکسنگ اونلی آن دا ایریا آف انٹرسٹ سیلس فائنینس پروڈکشن ایکسٹرا یہ اس طرح سے ہے جی کچھ لوگ فائنانس کے بیک گراؤنڈ سے بزنس میں جاتے ہیں پریکٹیکل بزنس میں کچھ لوگ مارکیٹنگ کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی لیٹ اسٹارٹ سم بزنس کچھ لوگ جو ہیں وہ سیلس کے ہیں کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہم سیلس کی ہماری کیپیبلٹیز بہت زیادہ ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ پروڈکشن کے ہیں اب بات یہ ہے کہ یہ انٹائرلی سارے ڈفرینٹ فیلڈس ہیں پروڈکشن ایک بالکل علیحدہ سے فیلڈ ہے مارکیٹنگ اے ٹوٹلی ڈفرنٹ جاب اسپیشلائزیشن یہ ہے فائنینس از اے اسی طرح سیلز میں جب آتے ہیں اٹس ٹوٹلی totally اب بات یہ ہے کہ ایک آدمی جس کا مین انٹرسٹ مارکیٹنگ میں ہے اس نے جب ایک انڈسٹری کو رن کرنا ہے ایز اونر تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ جی اس کی فوکسنگ جو ہے اس کا جو فوکس ہے مین جو ہے وہ صرف اس فیلڈ پہ رہتی ہے نارملی میں میں میجورٹی آف کیسز کی بات نہیں کر رہا ہم جب ایونٹس ڈسکس کرتے ہیں تو ہم ایونٹ جو پرسینٹیج بڑی کم ہوتی ہے اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں تاکہ جو ہمارے پوسیبل رسک ہیں ہم ان کو ٹائم پہ کور کریں اب اگر کسی کو مارکٹنگ کا ایکسپیرینس ہے تو نیچرلی اس کی جو کنسنٹریشن ہے وہ زیادہ سے زیادہ مارکٹنگ کی طرف ہوگی اف سم بارڈ از گڈ ان فائنینس تو اپنا سارا زور جو ہے فائننس پہ لگا دے گا اب ہوگا کیا جب فائنینس والا بندہ فائننس پہ کنسنٹریشن کرے گا اور مارکیٹ پہ نہیں کرے گا تو مارکیٹنگ نیگلیکٹ ہوگی if you are a marketing person and you are concentrating on marketing and you are not a person who is interested in production to aapki production suffer karegi fir agar aap production ke aadmi hain and only you are concentrating on production then finance aur marketing ja neglect hongi to ye iska fir hal kya hai iska solution ye hai ji ki aap ek aisi professional team apne saath mein laaye of course with the limits of your financial package within the limits of your overheads jo aapke مختلف ہیٹس کو ہینڈل کریں پروفیشنلی یہ نہیں کہ اگر آپ کا انٹرسٹ ایک ایریا پہ فوکسڈ ہے اور ایک ایریا پہ آپ کی کنسنٹریشن یا پرسنل ذاتی آپ کو دلچسپی ہے تو آپ سارا زور اس پہ لگا کے باقی کے جو ایریاز ہیں خدا نا ان کو نگلیکٹ کریں اور یہ نگلیکٹ جو کرنا ہے آپ کا یہ دیٹ ول کاسٹ ٹو یور لاٹ آفٹر ورڈز تو اس میں آپ کو پھر یہی گزارش ہے کہ جس فیلڈ میں آپ سمجھیں کہ یو آر ناٹ having a proper experience or you are not having a proper outlook for that business or for that feed so you can afford if you can afford or alternative to it or you can keep a professional team because it's not an alternative because it no it's not an alternative because it's not an alternative. In one place, it's the person who works for it's own work. So it's the person who Let's see what's next. Incompetence of management. Then the other thing is, سم ٹائم لوگوں میں صلاحیتیں مینجمنٹ کی نہیں ہوتی اتلی نہیں ہوتی کہ انہیں مینجمنٹ آتی نہیں ہے بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ آپ جب تک ایک پروفیشنل آدمی کو جس کی ایجوکیشن یا جس کا بیک گراؤنڈ مینجمنٹ کا ہے جب ہم بات ایجوکیشن کی کرتے ہیں تو آج کل کے دور میں مینجمنٹ جو ہے دیٹس اے سائنس اٹس اے ٹوٹل سائنس تو جب ہم اسپیشلی ایکسپورٹ اورئنٹڈ انڈسٹریز کی بات کرتے ہیں یا ایسی انڈسٹریز کی بات کرتے ہیں جو بڑے طریقے سے مارکیٹ میں آئیں گی یا جو فائنینس انڈسٹریز ہیں سیلف فائنینسنگ میں آ کے تھوڑا سا ذرا انڈسٹری چھوٹی ہو جاتی ہے اور اس میں جو ہے اس کے جو لیئرز ہیں مینجمنٹ کی وہ ویسے ہی ساری جو ہیں وہ سنگل مین ہوتی ہیں اس لیے اس میں پھر بھی کام چل جاتا ہے لیکن ایسی انڈسٹری جو فائنینسڈ ہو اور اس کے اوپر آپ کو پتا ہو کہ جی میں نے ٹائملی پیمنٹ کرنی ہے بینک کو اس کی ری پیمنٹ کرنی ہے میں نے انٹرسٹ ٹائم پہ دینا ہے اور اگر میں نہیں دوں گا تو دیٹ ول بی بیٹ تھنگ فور می تو آپ کو ہر جگہ کے اوپر جو بندہ ہے پراپر وہ بٹھانا چاہیے اور اس طریقے سے جیسے میں نے گزارش کی کہ آپ ریپلیس کریں جو جو بندہ آپ کو ضرورت ہے اور یہ اس جو ہے غلط فہمی میں نہ رہیں کہ جی میں خود ہی سب کچھ ہینڈل کر لوں گا اگر آپ کر لیں تو بڑی اچھی بات ہے لیکن to a small انڈسٹری to سم ایکسٹینٹ اٹ از پاسبل جب آپ کے مارکیٹنگ انوالو ہو جاتی ہے financial issues انوالو ہو جاتے ہیں یا پھر سے private limited کمپنی یا stock listed company ہے, تو پھر چیزیں جو ہے وہ difficult ہو جاتی ہیں تو یہ فیکٹر جو ہے یہ بھی ایک بڑا جو جاندار فیکٹر ہے جس کو ہم اگر اپنے پری آپریشن اسٹیج کے اوپر اس کو ہم پراپر پلان کر لیں اس کو ہم اس کی وائرس کو کیپ کر لیں تو ہم اس سے بچ سکتے ہیں تیسرے جی سیل کاز کہ جی آپ کی ایک سیل ہے اس کے بارے میں جو ہے کیا کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں نمبر ون ویک کمپیٹیٹو پوزیشن کہ جی آپ ایک ایسی پوزیشن میں ہیں کہ آپ اپنے کمپیٹیشن جو اپنا کمپیٹیٹر ہے جو آپ کے مقابلے میں لوگ مارکیٹ میں ہیں ان کے مقابلے میں آپ کی پوزیشن بڑی ویک ہے جب ہم ویک پوزیشن کی بات کر رہے ہیں تو یہ پوزیشن جو ہے یہ فیزیکل پوزیشن نہیں ہے یہ فائنینشیل پوزیشن ہے یا آپ کی مارکیٹ کی جو ہے کریڈیبلٹی ہے یا مارکیٹ کے اندر آپ کا کریڈٹ دینے کا جو ہے وہ اسٹرینتھ ہے یا آپ کی جو خود پروڈکٹ ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہے آپ کے کمپیٹیٹر کی کہ جب آپ اپنی پروڈکٹ کو لے کے آتے ہیں تو اس کو ٹکنے نہیں دیتی تو اس کا بھی اینالسز جو ہے ان ٹائم اور بہت پہلے کر لینا چاہیے اپنے کمپیٹیٹرس کو ہم نے اس نے ڈسکس کیا تھا اپنے لاسٹ لیکچر میں جی کہ نہ صرف کمپیٹیٹرس کو کہ آپ کے کمپٹیشن میں کیا چیزیں ہیں بلکہ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ ڈائریکٹ کمپٹیشن کے علاوہ آپ کے پاس سبسٹیچیوٹ کیا ہے یعنی اگر آپ خدا نا اس اسی سچویشن میں آ جاتے ہیں تو آپ یہ ضرور دیکھیں کہ جی میرے سے غلطی کا ہوئی ہے مے بی یو آر ہیونگ ان مائنڈ کہ جی میں اگر ایک پیسٹیسائڈ بنا رہا ہوں تو آئی ایم گوئنگ فار ا سپرے ٹو دی اور لائک دیٹ تو مے بی ایک جو ہے آپ صرف سپریز کے اوپر نظر رکھیں تو اس کے جو سبسٹیٹیوٹس ہیں جیسے کوئل ہے جیسے وہ ایک میٹ ہے یا کوئی اور چیز ہے جس سے کہ وہی وہ کام لیا جا سکتا ہے وہ بھی آپ کے انڈائریکٹ کمپیٹیٹرز ہیں مارکیٹ کے اندر تو ان کو مد رکھنا بہت ضروری ہے یعنی ڈائریکٹ کمپیٹیٹرس کو اور سبسٹیٹیوٹس کو دونوں کو آپ نے مارکیٹ میں مدنظر نظر رکھنا ہے اور اگر آپ اپنے کمپیٹیٹرس کے مقابلے میں کسی بھی لحاظ سے ویک ہیں برانڈ وائز رائبلٹی وائز اس کی جو فنیشنگ ہے اس کے طریقے سے یا مارکیٹ میں آپ کی کریڈٹ وردی جو ہے آپ کی جو ادار دینے کی طاقت ہے یا آپ کو جو اپنی انوینٹری رکھنے کی طاقت ہے وہ کم ہے تو اس کو آپ پہلے سے پلان کریں مہربانی کر کے اپنے حجم کے مطابق اپنے ولیم آف بزنس کے مطابق اس کو بھی پوسٹ آپریٹو سٹیج سے بچنے کے لیے پری آپریٹو سٹیج میں آپ اس کو پلان کریں یہ ایک بڑا ہی نقطہ ہے جس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کو قابو کیا جا سکتا ہے اگر وقت پہ آپ اس کے اوپر ریسرچ کریں سیکنڈ پوائنٹ اس میں ہے جی لیک آف پراپر انوینٹری کنٹرول جی جی کس طرح ہے کہ فرض کیا آپ کی مارکیٹ میں پروڈکٹ ہٹ ہو جاتی ہے آپ کو ڈیمانڈز آئیں آپ نے یہ سوچے سمجھے بغیر کہ میرے پاس انوینٹری سٹور میں کتنی پڑی ہے میرے پاس را میٹیریل کتنا پڑا ہے اور کتنا را میٹیریل میرا شپنگ میں ہے یا کتنا را میٹیریل میرے جو ہے مٹیریل مینوفیکچر ہے اس سے مجھے ہے میرا جو ہے اس کا سائیکل کیا ہے سرکل کیا ہے جو میری فائننشیل انوالومنٹ ہے وتھ مائی را مٹیریل پیپل تو آپ اوٹ آف یو ایکسائٹمنٹ اپنی انوینٹری کو فٹا بہت جلدی سے یعنی ایک دم سے آپ جو ہے اس کو کر کے خالی کر کے مارکیٹ میں پھینک دیتے ہیں چونکہ آپ کی سیل زیادہ ہو رہی ہے تو نیکسٹ ٹائم اگر آپ کا جو ہے سیلر ہے یا آپ کا جو بیچنے والا ہے ہول سیلر یا آپ کا جو ڈیلر ہے وہ آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے اینڈ یو آر ایف شارٹ انوینٹری آپ کے پاس سٹور میں وہ چیزیں نہیں ہیں تو آپ کی پروڈکٹ مارکیٹ کو نہیں پہنچتی تو آپ کا جو سرکل ہے مارکیٹنگ کا وہ ٹوٹ جاتا ہے تو ونس یہ سرکل ٹوٹ گیا انوینٹری جو ہے وقت پہ نہ پہنچی تو آپ کی جتنی جو ہیں ایفٹس ہیں پاس میں آپ نے جو محنت کی ہے وہ ساری کی ساری ضائع جائے گی اور آپ کو پھر نقطۂ ایسے شروع ہو کے آگے جانا پڑے گا جی کہ میں کس طرح سے ایک مارکیٹ کی چیز کو نئے سرے سے انٹروڈیوس کراؤں تو یہ خیال رکھیں کہ ڈیمانڈ اور اپنی انوینٹری جو سٹور کے اندر ہے اس کے اندر ہارمنی پیدا کریں اگر بے شک اس کی ڈیمانڈ زیادہ بھی ہو جاتی ہے تو یہ ضرور ہے کہ ٹائم کے ساتھ پلان کے ساتھ اس کو بڑھائیں نہ یہ کہ آؤٹ آف ایکسائٹمنٹ اپنی پوری انوینٹری کو مارکیٹ میں پھینک دیں اور آپ جو ہیں بالکل خالی ہاتھ ہو کے بیٹھ جائیں تو اس کو پلان کرنا بھی پری آپریشن یہ پرابلم پوسٹ آپریٹو ہے لیکن میں نے جیسے کہا تھا کہ پوسٹ آپریٹو 99% پرسنٹ پرابلم جو ہے وہ ہینڈل ہوتے ہیں پری اپریشنل سائٹ کے اوپر تو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جی اس میں تیسرا فیکٹر ہے لو سیلز ولیوم نے ایک پروڈکٹ بنائی مارکیٹ میں لے کے آئے اس کی جو ہے فر سم ریزن اس کی سیلز نہیں ہوئی جب سیلز نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ جی اس کے ٹرن اوور نہیں ہوئی جب فائنینشیل ٹرن اوور ہوئی تو آپ کی جو باقی کی چیزیں تھیں ٹو میٹ دا اوور ہیڈ ٹو میٹ دی کیپیٹل ایکسپینڈیچر ٹو میٹ دی سیلریز ٹو میٹ دی جب اوور کا ہم نام لیتے ہیں تو اس میں را کی کاسٹ ہے آپ کی آپ کی یوٹیلٹیز کی کاسٹ آپ کی سیلریز ہیں آپ کی انوینٹری کی کاسٹ ہے آپ کی مشینری کاسٹ ہے سارا کچھ اس کے اندر شامل آ ہے پھر مور دین دیٹ کیپٹل کاسٹ ہے اف اٹس اگین آئی سیڈ اگر آپ نے بورنگ کی بھی ہے کسی بینک سے تو بات یہ ہے کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنے سیل کے والیم کو کنٹرول کریں اگر تو آپ کے بس میں ہے کہ جی آپ نے پہلے سے مارکیٹنگ کی بھی ہے آپ کو پتا ہے تو پھر تو آپ اس کو کنٹرول کر لیں گے لیکن اف یو ڈونٹ ہیو اے پری مارکیٹ فیزیبلٹی فار دیٹ تو بڑا مشکل ہو جائے گا اور لو ریٹرنس جو ہیں سیل میں انڈائریکٹلی شیپ آف یور مانیٹری بینیفٹس اگر وہ کم ہیں تو آپ کی جو انڈسٹری ہے وہ کاؤنٹلیس پرابلم سفر کر سکتی ہے اور جو کہ خطرناک نیچر کے ہیں تو یہ پوائنٹ بھی ایک بڑا مد نظر رکھنے والا ہے پھر ہمارے پاس ہے جی پورا لوکیشن اب یہ جی پورا لوکیشن یہ ہے کہ آپ کی لوکیشن کو اگر ہم ریفرنس اس کا دیکھیں تو دو ریفرنس بنتے ہیں ایک تو را کے سورس سے اور ایک جب آپ نے بنانی ہے پروڈکٹ تو اس کو مارکٹ میں لے کے آنا ہے اب اگر ہم ایک انڈسٹری ہتار میں لگاتے ہیں یا ہم کسی دور افتادہ علاقے میں لگاتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اس چیز کی مارکیٹ جو ہے وہ سیالکوٹ کوٹ میں ہے فس کیا وہ اسپورٹس سے ریلیٹڈ چیز ہے یا اس چیز کی مارکیٹ جو ہے وہ فیصلہ بعد میں ہے پھر سے ٹیکسٹائل ریلیٹڈ آئٹم تو بڑا مشکل ہو جائے کہ آپ کو وہاں سے اس کی جو ہے اتنی دور افتادہ علاقے سے اس کی انوینٹری کو پورا کرنا اور اس کی جو ترسیل ہے یعنی اس کی ٹرانسپورٹیشن ٹو دا مارکیٹ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا ٹریڈر ہے جو آپ کی وہاں پہ ٹریڈنگ کر رہا ہے آپ کی سیل کر رہا ہے آپ کا جو ڈیلر ہے وہاں پہ وہ آپ کے اندر اور اس کے اندر ایک گیپ آ جاتا ہے ڈیمانڈ سپلائی کا تو لوکیشن بڑی امپورٹنٹ ہے نہ صرف آپ کی مارکیٹنگ کے لحاظ سے بلکہ آپ کے را مٹیریل کی سپلائی کے لحاظ سے آپ کی لیبر کو ریچ کرنے کے لحاظ سے آپ کی یوٹیلٹیز جو ہیں ان کو, ان کو لانے کے لحاظ سے کہ جی گیس آپ سے کتنی دور ہے آپ سے جو ہے وہ واٹر کنیکشن جو ہے وہ آپ کا کہاں ہے پر اس کی بجلی کی لوکیشن کیا ہے کیا آپ نے ایک سستی جگہ خرید لی ہے ایک دور علاقے میں تو یہ تو نہیں کہ اسے چار گنا پرائس آپ جو ہے وہ پولز لگانے میں خرچ کر دیں لائٹ کے لیے یا گیس کے کنیکشن میں کر دیں تو یہ چیزیں ساری جو ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں یعنی آپ نے کرنا ہے اس طریقے سے پری فیزیبلٹی میں کہ آپ کو مارکیٹ اور دوسرے فیکٹرز جو میں نے کیے ہیں یہ سارے کے سارے فیزیبل ہوں وائل گوئنگ فار ان انڈسٹری اگلا ہمارا فیکٹری ہے جی فیکٹر ای ڈکلائن ان ڈیمانڈ ڈیو ٹو ریوشنری ٹرینڈس ان دا پرٹیکولر انڈسٹری سم ٹائم ایسے ہوتا ہے انڈسٹری میں آپ بیٹھے ہیں مارکیٹ میں بیٹھے ہیں ضروری نہیں کہ آپ ایک بہت کم خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو ساری زندگی ایک کرو کے ساتھ پروگرس کرو کے ساتھ ابھر جاتے ہیں مارکیٹ میں ڈاؤن فال آتی رہتی ہے کچھ کنٹرول میں ہمارے ہوتے ہیں کچھ چیزیں ایسی جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی تو آپ سم جو آپ کی ہیں اس وجہ بھی کم ہو جاتی ہیں کہ مارکیٹ میں جو ہے وہ تھوڑا سا ہل جاتی ہے ریورسل جو فیکٹرز ہیں وہ آ جاتے ہیں وہ فیکٹرز کئی طرح کے ہو سکتے ہیں ریسنگ ہو سکتا ہے مارکیٹ میں اوور آل سم ٹائم فائنینشل ریسن آ جاتا ہے سم ٹائم آپ کے جو کمپیٹیٹرز ہیں وہ بجائے اس کے لوکل اگر وہ چیز مہنگی پڑ رہی ہے تو ان کو اگر سورس آف امپورٹ سستا پڑ رہا ہے تو آپ کے مقابلے میں وہ امپورٹڈ گوڈس لے آتے ہیں تو یہ مختلف فیکٹرز ہیں جو آپ کو اس میں سیل کے اندر جو ہے یہ آپ کو تیسرا جو فیکٹر ہے یہ ہم نے ڈسکس کیا یہ پیش آ سکتا ہے لیکن پھر میں یہ کہوں گا کہ ان میں ایکسپٹ فرف بشور یعنی اس صورت حال کے اندر جبکہ چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے اور کسی ناگہانی آفت کی صورت میں آپ اس کو یا کسی چینج آف لا کی صورت میں آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے ادروائز پری پلاننگ اسٹیج میں یہ چیزیں آپ کے بس میں ہوتی ہیں کہ آپ اس کو اکارڈنگلی پلان کر سکیں اس میں اگلا فیکٹر ہے جی انپروپریٹ مارکیٹنگ اسٹریٹجی آپ نے اپنی جو مارکیٹنگ اسٹریٹجی بنائی وہ مد نظر چیزوں کو رکھے بغیر بنا دی کہ جی میرا کسٹمر کون ہے میرے کسٹمر کے ٹرینڈس کیا ہیں میرا کسٹمر جو ہے وہ چاہتا کیا ہے میرے کسٹمر کے پاس چوائسیز کیا کیا ہے کیا جو ایگزٹنگ مارکیٹ ہے اس کے اندر جو ڈیفیشینسیز ڈیفیسٹ جو, جو ہے وہ پروڈکٹ کیا وہ ڈیزائن فیکٹر کے اندر ڈیفیسٹ ہے یا وہ پرائز فیکٹر کے اندر ڈیفیسٹ ہے یا وہ اپنی رلائبلٹی کے اندر ڈیفیسٹ ہے یا جب وہ ورک کرتی ہے اس کے اندر کوئی ڈیفیشنسیز ہیں تو ان کو آپ نے میک اپ کرنا ہے مارکٹ کا سروے کر کے مارکٹ کی اسٹڈی کر کے کہ میری پروڈکٹ جب لانچ ہوگی میری پروڈکٹ مارکٹ میں آئے گی تو میں وہ چیزیں جو مارکٹ میں ہیں ان سے اس کو تھوڑا سا اس طرح سے ناول بناؤں اس کو اس طرح سے علیحدہ ایک نظر آئے کہ جو اس کو استعمال کرنے والا ہے وہ بالکل جو ہے اس کو فوری طور پہ اس کو اندازہ ہو کہ جی آئی ایم پیئنگ فار اے تھنگ تو میں نے اس دن بھی یش کیا تھا کہ مے بی اس کی جو ویلیو ہو جو کاسمیٹک ویلیو ہو اس کی جو شو کیس میں ویلو ہو وہ اتنی اچھی ہو کہ جو لوگ ہیں پرائس میں بعد میں پوچھتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں جی پہلے پوچھتے ہیں جی کہ یہ چیز کا بائک کیا ہے اور بعد میں پھر وہ دکم ٹو فیکٹر کے جس اس کی کیا قیمت ہے تو یہ چیز جو ہے یہ بڑی, بڑی ایک جو ہے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے مد نظر رکھنا ہے جی کہ اپنے جو اپنی پروڈکٹ ہے اس کے سارے آسپیکٹس کو تو تب آپ جا کے اس قابل ہوں گے کہ مارکیٹ میں ایک جو ہے وہ آپ نام بنا سکیں اور یہ بھی اگین ایسا فیکٹر ہے جس کو ہم پری آپریشنل سٹیج پہ جو ہے وہ ود ان ریچ ہے ہمارے اور ہم اس کو قابو کر سکتے ہیں پھر ہے جی ہائی پروڈکشن کاسٹ اینڈ کانسیکوینٹ ہائی پرائسنگ آپ نے خدا نخواستہ اوور جو ہے وہ کر لی ہے فائنینسنگ آپ کو اس کی بہت زیادہ پڑ رہی ہے کاسٹ پڑ رہی ہے فائنینشل کاسٹ آپ نے اننیسریلی عملہ رکھ لیا ہے جس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ کی اس کو کاسٹ پڑ رہی ہے سم ٹائم یو آر ڈرائنگ ایکسٹرا آرڈر جب فائننسنگ کا پیسہ ہوتا ہے تو اس میں نارملی پیپل آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا میجورٹی بٹ سم پیپل ہمارے بھائی وہ بھی خدا نخواستہ کوئی میں آئی ایم ناٹ کریبنگ تو وہ تھوڑا سا ہاتھ کھلا رکھتے ہیں ریگارڈنگ دی پرسنل ایکسپینڈیچرز اینڈ سیلریز اینڈ ادر تھنگز تو اس سے ہوتا یہ ہے یہ وقتی طور پہ تو محسوس نہیں ہوتا لیکن جب آپ ایٹ دی اینڈ آف د منتھ اور آفٹر تھری منتھس جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اوورہڈس کہاں جا رہے ہیں تو آپ کے اوور ہیڈز الٹیمیٹلی جو افیکٹ کریں گے وہ آپ کی اینڈ پروڈکٹ کو کریں گے آپ کی اینڈ پروڈکٹ کی قیمت بڑھے گی آپ کی اینڈ پروڈکٹ جو ہے وہ مہنگی ہوگی اور جب وہ مہنگی ہو جائے گی تو مارکیٹ میں وہ بکے گی نہیں اس لیے اپنے اوورہڈس کو اپنی جو پرائسنگ کنٹرول ہے وہ اپنے ہاتھ میں ہے اس کو آپ اس طرح سے کنٹرول کریں کہ آپ کی جو انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی پروڈکٹ ہے اس کے اوپر اس کا اثر نہ پڑے اگر ہائی پرائسنگ ہوگی تو ہائی پرائسنگ کا صرف ایک ہی سبب ہے کہ آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن ہائی ہے اور آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن اس لیے ہے کہ آپ کے جو اوورہڈس ہیں وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ اوور اوورہڈس کو کنٹرول کرنا آپ کے بس میں ہے پوری طرح سے بس میں ہے اس کو سٹیج پہ بھی پوسٹ آپریٹو سٹیج پہ بھی اور پری اپریٹیو اسٹیج پہ بھی آپ پوری طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں اور جو ہے یہ ایک نقطہ جو سیلز میں جو میں نے گزارش کی تھی ڈیفیسٹ میں جو آتا ہے وہ ایک بڑا یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے لیکن پھر بھی میں گزارش کروں گا کہ یہ اٹس ویری much within the reach ریچ فریج ایکسپینس کاز لائک وائز فیلور ٹو کنٹرول آپریٹنگ ایکسپینسیز دیٹ ریڈیوس پرافٹ اینڈ پوسٹ ا تھریٹ ٹو سروائول آف دا فارم کچھ اخراجات ہوتے ہیں پروڈکٹیو آپ نے نئی مشینری لگائی آپ نے ڈائی میکنگ کے میں پیسہ خرچہ آپ نے ایڈورٹیزمنٹ کی آپ نے اپنی کمپنی کی بہتری کے لیے کچھ اور اس میں نئے تجربے کیے آپ نے اپنی کمپنی کی فلاح بہبود کے لئے اپنی پروڈکٹ کے لیے کچھ اخراجات کئے تو یہ تو پروڈکٹیو ایکسپینڈیچر میں آ گئے کچھ ہیں جو نان پروڈکٹیو ایکسپینڈیچرس ہیں آپ نے فیکٹری کو ایکسٹراڈنری خوبصورت بنا دیا جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ نے اس کو جو ہے اپنی فیسلٹیز جو ہیں اپنے لیے پرسنل زیادہ لے لیں گاڑیاں خرید لیں انسریلی جو ہے وہ سیکیورٹی حد سے زیادہ کر لی اس میں یہ ہے کہ آپ نے اتنی زیادہ جو بورنگ ہے وہ کر لی کہ آپ کو اس کی جو ہے آپ کے پاس جب دیکھا کہ سرپلس کیش ہے تو آپ نے کئی چیزیں جو ہیں وہ ایسی لگا لی جو ریلیمنٹ نہیں ہے تو یہ جو ارریلیونٹ ایکسپینڈیچر ہیں نان پروڈکٹیو ایکسپینڈیچر ہیں جب تک آپ ان کو کنٹرول نہیں کریں گے تو جو پرائز فیکٹر ہے سیل فیکٹر ہے اس کے اوپر اس کا جو اثر ہے وہ برا پڑتا رہے گا تو یہ بھی پھر میں گزارش کروں گا کہ نان پروڈکٹیو ایکسپینڈیچر کو کاب کرنا ان کو ایک لیول سے زیادہ بڑھنے نہ دینا اگین آپ کے اپنے بس میں ہے اور اس میں کوئی ایسی جو ہے وہ خاص سائنس انوالو نہیں ہوتی بلکہ یہ ایک نارمل بزنس کی پریکٹس ہے جس سے ہمارے بزنس مین بھائی فیملیئر ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس انڈسٹری کو ایک بڑی نارمل سی پریکٹس ہے ان کے اوورہڈ قابو میں اور ان کی جو پرائسنگ ہے وہ کاب میں ہے, ان کی سسٹینبلٹی بہت زیادہ ہے اور وہ برے وقت میں مارکیٹ کے اندر سروائیو کرنے کی زیادہ طاقت رکھتے ہیں لیٹس سی وٹ نیکسٹ وی ہے پھر جی نگلیکٹ کازیز یہ ہے جی کہ آپ کسی انڈسٹری میں اگر دلچسپی نہیں دیتے اس کو نگلیکٹ کرتے ہیں نظر انداز کرتے ہیں اس کی کیا ریزنز ہو سکتی ہیں اس کی جی جو ہے کامن ریزنز جو ہیں وہ یہاں پہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں نمبر ون ہیلتھ خدا سب بیمار ہیں اللہ نہ کرے ان کو کوئی ایسی ڈیزیز ہے جس کی وجہ سے ان کی جو فزیکل کیپبلٹیز ہیں وہ امپیئرڈ ہیں تو نیچرلی وہ پھر اپنے آپ ان کے اندر نہ وہ موٹیویشن پیدا ہوگی اور وہ اگر ایسے پرابلم ہیں ہیلتھ کے تو ان کو چاہیے کہ وہ ادھر سالو دین اور اف اٹ از خدا نخواستہ ناٹ سولیبل تو کوئی ایسا ارینجمنٹ کرے الٹرنیٹ اپنے کے ساتھ اپنے ساتھ مینجمنٹ کا کہ وہ اپنی جو ہے پور ہیلتھ کے باوجود جو ہے جو لیک آف آپ کا انٹرسٹ ہے جو نگلیکشن ہے یہ اٹس اے ویری ویری ویپن فار بزنس مین تو اس کو جو ہے اوائڈ کریں دوسرا فیکٹر کہ لیزینس بس بندے بائی ہیبیچول ہوتے ہیں کہ جی ان کی طبیعت میں سستی ہوتی ہے لیٹ اٹھنا وقت پہ کوئی کام نہ کرنا سیلف ڈسپلن جیسے کہتے ہیں ہم نے جب کی پڑی تھی کوالٹیز تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ اس میں ایک بڑی بہت بڑی ایک پوائنٹ ہے کہ اگر آنٹرپرنور جو ہے وہ سیلف ڈسپلینڈ نہیں ہوگا تو ہی ویل بی اے ٹوٹل فیلور کیونکہ وہ اپنے کام اگر وقت پہ نہیں کر سکے گا اپنی کنسنٹریشن اس کی امپیئرڈ ہو جائے گی اور وہ اپنے بزنس پہ توجہ نہیں دے سکے گا تو از اے گان تو یہیں پہ بھی وہی بات آ جاتی ہے کہ جناب اپنی جو آپ کی لیزی نیس ہے وہ اگر ہے تو یو ہیو انسان ایک بڑی کمپلیکس uh, مشینری ہے but you know you have lot of lot of ول پاور ان چیزوں کو چینج کرنا یا ماڈیفائی کرنا اپنی آتوں کو می بی ایٹ سم ٹو سم ایکسٹینٹ اٹس ڈیفیکلٹ بٹ اٹس ناٹ امپاسبل is impossible. تو ایک اچھے انٹرپرائز کو امپرنور کو ایک انٹرپرائز چلانے کے لیے اگر اپنی لیزی نیس کو دور کرنا پڑے تو وہ ضرور کرے کیونکہ یہ ایک انڈیکیٹو فیکٹر ہے بہت بڑا کہ نگلیکشن،, نگلیکشن جو ہوتی ہے انڈسٹری کو جو نگلیکٹ لوگ کرتے ہیں اس میں ایک بہیویئر جو ہے وہ کریکٹر لیزینس کا بھی ہے کہ آپ کی بائی کریکٹر آپ ایک خدا نخواستہ سست آدمی ہے تو اس میں دیٹ از این جو ہے وہ چیز ہے تیسرا فیکٹر جی فیملی اور میرج پرابلم ہم ایک ایسے معاشرے میں سب لوگ ہم پاکستان کی بات نہیں کرتے دنیا میں انسان جو ہے وہ اپنے معاشرے میں اپنے گھر میں ہی کین ہیو لاٹ آف سائیکولوجیکل پرابلمس کین ہیو ڈومسٹک پرابلم ہی کین ہیو سو مینی تھنگز ان بٹوین بچوں کے مسائل ہو سکتے ہیں گھریلو مسائل ہو سکتے ہیں ویچ از ناٹ نیسری ٹو ڈسکس تو نیچرلی جب ایک آدمی اپنے گھر میں کسی وجہ سے ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ریزن ہے اس کی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہے یا اس کو کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہے تو وہ اپنی کنسنٹریشن جو ہے وہ اس کی امپیئرڈ ہو جائے گی اور وہ صحیح طریقے سے اپنی جو کیپبلٹیز uh, ہیں اپنی جو صلاحیتیں ہیں وہ اپنی انڈسٹری پہ نہیں سرو کر سکے گا یا اپنے بزنس کے اوپر نہیں اس کو کنسنٹریٹ کر سکے گا تو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کسی حد تک جس حد تک بھی آپس میں کوپریشن سے یا اپنے سلوشن سے یا فیملی کاؤنسلنگ سے یا جس طرح بھی ڈپینڈنگ دا نیچر پرابلم اگر ہم اس کو حل کر سکیں ویل اینڈ جو نیگلیکشن ہے میں نے جیسے بتایا تھا یہ بڑا خطرناک ایک ویپن ہے فار بزنس مین ڈبل ایج ویپن جو نہ صرف آپ کی انڈسٹری کو تباہ کرتا ہے بلکہ آپ کے سرمایہ کو آپ کی ایفیشنسی کو بھی تباہ کرتا ہے کائنڈلی اس کو جو ہے وہ بڑی ہم نے جو ہے کنسنٹریشن سے اور بڑی توجہ کے ساتھ اس کو ہم نے ہینڈل کرنا ہے اگین اف یو ویبسائز تو پوسٹ اوپریٹو اسٹیج پہ آپ اس قدوں کو متبادل بندوبست کریں یا اپنے حالات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں ود ان یور ریچ جیسے بھی ہو سکتا ہے پھر ہے جی اینٹرپرز نیڈ ٹو اسٹیبلش پرائرٹیز فار دم سیلس ریلیٹو ٹو دیئر انوالومنٹ ان دا فارم دے مسٹ کنسنٹریٹ آن آبجیکٹو آف دا فارم ہر ایک کمپنی کی پرایورٹیز ہیں اس کی ایک جو ہے ترجیحات ہیں کسی کمپنی کی ترجیحات یہ ہیں کہ ہم نے جو ہے پروڈکشن زیادہ کرنی ہے کسی کی ترجیحات یہ ہیں کہ ہم نے مارکیٹ میں اپنا نام بنانا ہے کسی کی ترجیحات یہ ہیں کہ ہم نے آر این ڈی سیل اپنا مضبوط کرنا ہے کسی کی ترجیحات یہ ہی ہیں کہ ہم نے فائنینسنگ جو ہے وہ سیلف فائنینسنگ کی طرف آنا ہے اور ڈیٹ سے نجات حاصل کرنی ہے تو انٹرپرنور جو ہے اس کو یہ چاہیے کہ اپنی ذاتی ترجیحات کو چھوڑ کے یہ دیکھے کہ انڈسٹری کی ڈیمانٹس کیا ہیں انڈسٹری کے کی آبجیکٹو کیا ہیں انڈسٹری کی جو ہے وہ اس کے گولز کیا ہیں اور اپنی ساری کنسنٹریشن جو ہے اس کی طرف وہ جو ہے وہ مرکوز کر دے اور سب کے سب جو ہے, جو جو ہے وہ اپنا جو اپنے فیکٹرز ہیں اس کے پاس ان کو یوٹیلائز کرے پوری فورس کے ساتھ تاکہ وہ اوور کم کر سکے ایسی مشکلات کو جو یہاں پہ نارملی ان حالات میں آ جاتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں یہ جی. نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے فیلور کی جو جی مختلف کاز ہیں کہ جی جو پوسٹ آپریٹو کاز ہیں اس میں کیا ہو سکتا ہے تو یہ کیپٹل کاز ہیں کہ جی یہ لیک آف کیپٹل جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے اس میں ہمارے پاس ہے کہ جی لو اور اوور ایسٹیمیشن آف دا کیپٹل نیڈس آپ نے, میں نے جیسے پہلے گزارش کی تھی کہ ایدر انڈر کیپیٹلائز کر دیا انڈسٹری کو یا اوور کیپٹلائز کر دیا سیکنڈ یہ تھا جی کہ فرسٹ فنڈ مینجمنٹ کے آپ کے پاس پیسے آئے آپ نے ضائع کیے اس کو صحیح طرح مینج نہیں کیا یہ بھی ایک, uh, ایک ریزن ہے. پھر ہے جی کیش لاسز کہ آپ کو کسی نہ کسی وجہ سے کیش کے اندر چاہے وہ کریڈٹ کی ریکوری نہیں ہے چاہے وہ کوئی اور آپ کی را کی رانگ پرچیز ہے تو آپ کو لاسز ہوئے پھر جی پور ڈیٹ کلیکشن اور انفیوریبل کریڈٹ ٹرمس آپ نے مارکیٹ میں جو آپ کا پیسہ پھیلا ہوا ہے اس کو پراپرلی کلیکٹ نہیں کیا یا پھر آپ کا جو ڈیٹ کے جو ٹرمز ہیں وہ اتنے لمبے ہیں کہ اگر آپ کو تین مہینے کے بعد پیسے دیتا ہے کہ بیچ میں جو آپ کا ٹائم ہے انٹرمیڈیٹری پیریڈ وہ سلپ کر جاتا ہے تو آپ کا جو سرکل ہے منی کا وہ رک جاتا ہے تو یہ بھی ایک میجر کاز ہے پھر ہے جی کسٹمر کی جو کاز ہیں سم ٹائم کسٹمرس جے ڈونٹ اٹینڈ یو اور وہ آپ کو ٹف ٹائم دیتے ہیں آٹھویں ہیں کہ جو پرسنل کچھ ریزنز ہو سکتی ہیں بیسیکلی اس میں میں نے پہلے بھی جیسے گزارش کی کہ جو مختلف لوگ ہیں ان کو اپنے اپنے پرابلمس ہو سکتے ہیں تو یہ ہم نے جو ہے اس کی جو مین ریزن جو تھی وہ ڈسکس کی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے کہ جی لیبر کے اندر جو پرابلمز آتی ہیں یا ہماری انڈسٹری کے اندر پرابلمز آتی ہیں اس میں کیا ہے ہائی ریٹ آف ابسینٹزم اینڈ لیبر ٹرن اوور جی آپ کے جو مزدور ہیں ان کی غیر حاضریاں بڑھ رہی ہیں اور لیبر جو ہے وہ کم سے کم آ رہی ہے تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے س فیکٹر ہے انہیلدی انڈسٹری ریلیشن آپ کے اجر اور مزدور کے تلقات وہ اچھے نہیں ہیں اس لیے پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے پھر ہے جی فریکوینٹ اسٹرائکس اینڈ لاک آؤٹ اگر خدا نخاستہ کسی انڈسٹری میں ہڑتالیں وغیرہ زیادہ ہوتی ہیں یا بندی ہوتی ہے تو آپ کے لئے ایک ویری کیئرنگ فیکٹر ہے یہ بھی اگین پھر ہے جی لو پروڈکٹیوٹی کہ آپ کی جو پروڈکشن ہے وہ انی ریزنس کی وجہ سے اگر لو ہو گئی ہے تو پھر اگین آپ کو ایک فیلور جو ہے فیس کرنی پڑے گی پھر ہے ٹریڈ یونینس یہ ٹریڈ یونینز بنی ٹریڈ یونینز نے اپنے آپ کو جو منوانے کے لئے مختلف قسم کی ہڑتالیں کی دنگا فساد ہوا خدا نہ ناخواستہ تو انڈسٹری کے لئے بہت ہی نقصان دہ چیز ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے جی کہ ہم کس طرح سے جو ہیں اس کو جو پوسٹ آپریٹو جو ہیں, ہیں ان کو ہینڈل کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ بات بڑی قابل ذکر ہے کہ ہم جب پوسٹ آپریٹو پرابلم کا ذکر کر رہے ہیں تو ایک چیز جو سامنے آتی ہے آتی ہے جیسے میں نے پہلے گزارش کی میجورٹی آف دا پرابلم ایسے ہیں جو وقت سے پہلے ایک پیش بندی کر کے منصوبہ بندی کر کے پلاننگ کر کے جن کو ہم وقت سے پہلے قابو کر لیں تو وہ دٹ تو ہم اپنے نیکسٹ لیکچر کو یہیں سے شروع کریں گے مجھے امید ہے کہ ان جو ہمارا لیکچر اگلا ہوگا اس میں ہم پھر ساتھ اپنے بینکنگ سیکٹر کو بھی لے کے آئیں گے کہ جی, کس طرح سے ہم لینڈرس کو اپروچ کرتے ہیں اور اسٹوڈینٹس لیکچر uh, ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو پھر یہ جی, گزارش کروں گا اپنی پڑھائی جاری رکھیں اپنے گھر والوں کا اپنا خیال رکھیں اور میں آپ کو اگلے لیکچر تک کے لئے خدا حافظ کہتا ہوں